الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واحتدى بهديه إلهي مدينة أما بعد آج بإن شاء الله حقیده کے درس ہوگا اور جسا کی آج قیامت کے متعلق بات ہو رہی ہے اور یہ قیامت کے اشرف اور علامات کے متعلق یعنی قیامت کی نشانیوں کے متعلق کے بارے میں بات ہو رہی ہے پچھلے دروس میں چھوٹے نشانات سے متعلق بات ہوئی ہے اور بڑے علامات کے کچھ متعلق بات ہوئی بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے کچھ چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور کچھ بڑی نشانیاں چھوٹے نشانے تو بہت زیادہ ہیں اور ذکر کیا گیا ہے تقریباً دو درس میں یا تین درس میں اور بڑی نشانیاں یہ بھی ذکر کیا گئے تقریباً یہ دس ہیں یا گیارہ ہے دس اس اعتبار سے کیونکہ ایک حدیث میں اللہ کے علیہ وسلم صرف دس ذکر کیے اور گیارہ اس اعتبار سے کیونکہ مہدی اگر اس میں شامل کریں گے کیونکہ الگ روایت میں مہدی کو بھی ذکر کیا گیا ہے تو دس نشانیاں ہوتی ہیں اور یہاں راجیہ کیا گیا کہ دس نشانیاں ہیں اور یہ دسوں یہ ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ابد خان شمس مغربہ نظور عیسیٰ صلاحت خصوف او آخر ادانی کنارخر جمعر حدیث دس نشانات ذکر کیا گیا ہے چار کے متعلق بات ہو چکی ہے مہدی علی السلاۃ السلام کے متعلق تفصیل کے ساتھ ایک درسا اور اس کے بعد دجال کے بارے میں پھر حضرت عیسیٰ اور پچھلے درس میں کے متعلق بات ہوئی ہے آج کے درس میں ان جو بقیہ نشانیاں ہیں یہ تقریبا چار ہو چکی ہے تقریبا سات اور باقی ہے یہ سات کے متعلق حتی امکان انشاءاللہ آج کے درس میں انشاءاللہ متعلق اسی کے متعلق بات کریں گے اگر ہو پائے گا تو پورا بات کریں گے اسی کے متعلق اور اگر نہیں ہو پائے گا تو کچھ آج کے درس میں اور کچھ اگلے درس میں لیکن امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آج مکمل ہو جائے گا تو یہ ساتھ جو باقی ہے ثلاثت و خصوف اور دجال اور منخروج شمس من المغرب اور انار ایک آگ نکلے گا یہ تفصیل کیا ہے ابھی انشاءاللہ بیان کریں گے سب سے پہلے جس کے متعلق بات کریں گے نمبر پانچ چار چوکی پہلے ہو چکا ہے اور یہ پانچواں اور چھٹا اور سات ساتواں کیا ہے سلاثت و خصوف سلاثت خصوف کے مطلب کیا ہے تین بڑے خصوف خصف کس کو کہتے ہیں خسف کے معنی کہ دھسنا اللہ سبحانہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے کہ قیامت سے پہلے لوگ دھس جائیں گے ہم لوگ بچپن سے سن رہے ہیں کہ لوگ یہاں کبھی دھستے ہیں کبھی یہاں دھستے ہیں کبھی یہاں زلزلہ آتا کبھی وہاں یہ وہ نہیں ہے بلکہ وہ الگ بالکل چیز ہے کیونکہ لوگ جو دھسیں گے وہ لوگ الگ انداز سے ہوگا اور اس میں اکثر لوگ اس میں دھسیں گے اور اس میں تقریباً بہت سے جماعت کے طور پر اس میں لوگ دھسیں گے ایسے عام نہیں ہوگا جس طرح ہم لوگ دیکھیں گے جس صرف دیکھ چکے ہیں بلکہ یہ ہوگا تو سلاد کے مطلب کیا ہے کہ کی تین بڑے خصوف ہوں گے تین جگہ دو تین جگہ میں ایسے ہوگا کہ لوگ اس میں دھس جائیں گے اور وہاں کے لوگ ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے بھی ختم ہو جائیں گے یہ تین نشانات ہیں یہ تین چیز ہے ایک ہی چیز ہے تینوں خصوف ہیں لیکن الگ الگ الگ, الگ الگ الگ الگ ہے اس لیے اللہ کے رسول ہر ایک کو الگ شمار کی ہے تو یہ چار پہلے بات ہو چکی ہے اور نمبر پانچ اور چھ اور سات یہ سراست و خصوص لوگ دھسیں گے کیا دلیل ہے کہ خسف ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی حدیثوں میں یہ ذکر کرتے ہیں ایک حدیث ملا کے رسول حضرت بن کے حدیث ہے جو ذکر کیا گیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار بات چیت کر رہے تھے تو اللہ کے رسول آئے کہنے لگے آپ لوگ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو تو ہم لوگ نے کہا کہ قیامت کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے لگے کہ قیامت سے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہ دس نشانیاں نہ دیکھ لوگے گے یہ دس نشانیاں کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا اب دھواں اسی کے بارے میں بات ہوگی دجال بات ہو چکی ہے تاب الارض زمین کا جانور یہ بھی بات ہوگی مغرب سے سورج کا تنوع ہونا یہ بھی انشاءاللہ آئے گا نزول عیسی عیصب مریم یہ ہو چکا یاجوج و معجوج کا خروج یہ بھی ہو چکا اور مشرق و مشرق میں خشک مغرب میں خش اور جزیر عرب میں خصف ہوگا اور نمبر دس یہ ہے اللہ کے رسول فرماتے آخری میں یمن سے آگ نکلے گا اور آخری حدیث تک ہے تو یہ دس نشانات اللہ کے رسول نے ذکر کی مزید ہے محدید تو اس حدیث میں اللہ کے رسول تینوں قصور ذکر کی یعنی اور یہ کہاں ہوگا جیسا کہ حدیث میں خسف بالمشرق مشرق میں لوگ دھسیں گے وہ بالمغرب اور مغرب میں لوگ بھی دھسیں گے خس منفی جزیرت العرب اور جزیر عرب میں آج کل جو گلف مالک ہے اسی میں لوگ بھی دھسیں گے اور اس میں بہت سے لوگ اس میں ہلاک ہوں گے اور بلکہ بہت سے شہر بھی اس میں ختم ہو جائے گا جیسا کہ علماء ذکر کرتے ہیں لیکن یہ اختلاف ہوا علما میں کہ یہ ہو چکا کہ ہونے والا ہے کچھ علماء کچھ زلزلہ دے کر کہنے لگے ہاں یہ ہو چکا اور بہت سے علما کہتے ہیں کہ گے۔ لیکن اکثر اور جمہور محدثین اور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ہونے والا ہے ابھی تک نہیں ہوا یہ تینوں ہوں گے ہاں کہیں کہیں زلزلہ ہو چکا اور کہیں کہیں شہر برقی مکمل دھس گئے جیسا کہ قوملود کو اللہ سلم تعالیٰ کو دھسا دیا لیکن وہ الگ جو ذکر کیا جا رہا اللہ کے رسول حد یعنی قیامت سے یہ پہلے ہے تو یہ مشرق میں کہاں ہوگا مغرب میں کس طرف اور جزیر عرب میں کس طرف مشرق کے بارے میں علماء کوئی بتا نہیں سکتا کہ کس طرف کیونکہ بتایا گیا کہ جو حدیثوں میں مشرق کے لفظ آتا ہے وہ فارس سے لے کر اس طرف جاپان تک اور چائنا تک یہ سب مشرق ہے اور انڈیا بھی مشرق میں آتا ہے حدیث کے بنا پر حدیثوں کے بنا پر اور مغرب یہ روم فلسطین اور اس کے جتنا علاوہ جو ممالک ہے یورپ کی طرف یہ اس کو مغرب کہتے ہیں اور جیسے عرب یہ جہاں آج کل جزیر عرب سعودی سعودیہ عمارات قطر بحرین یمن عراق یا عراق نہیں یہ سب جزیر عرب اس کو کہتے ہیں تو اللہ کے رسول ہیں مشرق میں لوگ دھسیں گے مغرب میں بھی اور جزیر عرب میں جزیر عرب کے بارے میں یہ زیادہ امید ہے کہ وہ جو حدیث مہدی کے بارے میں جب بات ہوئی ہے تو بتا کہ جب حضرت مہدی نکلیں گے مکے میں اور وہ لوگ مقام اور رکن کے درمیان ان کو ان کے لیے آئیں گے تو ایک بڑا فوج شام کی طرف سے نکلے گا جو حضرت مہدی اور ان لوگ کو برباد اور ہلاک کرنے کے لیے آئیں گے اور ان لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں رہیں گے اور وہ حدیث پہلے بیان کیا گیا ہے کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں آئیں گے یہاں تک کہ لوگ جب مدینے سے بیدا یعنی مدینے سے کچھ دوری پر پہ پہنچیں گے تو اس میں اکثر لوگ اس میں دھک جائیں گے سارے لوگ ہلاک ہوں گے صرف ایک ہی آدمی بچے گا اور یہ پہلے گزر چکا ایک ہی آدمی بچے گا جو اپنا گھر اور شام کی طرف واپس جا کے لوگوں سے بتائے گا کہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے اور یہ تقریبا پہلے حدیث یہ گزر چکا ہے جیسا کہ حضرت حفصہ حدیث ہے تو اسی لیے اللہ سلحان و تعالی حضرت مہدی اور مومنوں کو بچائیں گے اور ان لوگ کو سارے لوگ کو اللہ بیدا میں خذ کریں گے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے لاکھوں تعداد میں صرف ایک ہی آدمی بچے گا جو ان لوگ کو بتائے گا کہ کون یہ ان لوگ کا حال بتائے گا کہ کوئی اس وقت نہ کوئی ویڈیو نہ کوئی کیمرہ نہ کچھ بھی وہی ثابت کرنے کے لیے کی لوگ ہو گئے وہی ایک بندہ جائے گا واپس اور وہی ان لوگ کو بتائے گا تو کچھ علما کہتے ہیں وہی جو جزیر عرب میں وہی خاص ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہی ہے لیکن اس میں بھی نہیں کہہ سکتے ہاں بالکل وہی کیونکہ حدیث میں کہیں اشارہ نہیں کیا گیا لیکن زیادہ تر قریب وہی لگتا ہے اور مشرق کے بارے میں علماء میں کسی کو پتہ نہیں کہ کس طرف اور مغرب کے بارے میں بھی کسی کو پتہ نہیں ہے لیکن اگر ہم لوگ تاریخ واپس جائے پیچھے جائیں تو لوگ کہاں رہتے تھے لوگ دنیا میں امریکہ یورپ کو نہیں رہتا تھا اور اسی طرح اس طرف جاپان اور اس طرف اسٹریلیا کے ممالک میں کوئی نہیں رہتا تھا یہ بعد میں ابھی کچھ سال یا کئی سو سال پہلے لوگ جب بڑھ گئے اور دھیرے دھیرے سفر ترقی زیادہ ہوگی تو سفر وہاں کرنے لگے لیکن اس سے پہلے صرف یہی عرب کے ممالک اور افریقہ کے کچھ ممالک اور ایشیا میں کچھ لوگ رہتے تھے یہی اصل نسل ہے تو ہو سکتا ہے کہ یورپ کے جو خاتمہ ہوگا اسی خسب سے کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت اٹھے گی جزیر عرب میں اور سارے لوگ وہیں بھاگیں گے تو یہ امید ہے کہ مشرق کے طرف جب ہوگا تو اکثر لوگ وہیں ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ وہ زمانہ لوٹ آئے گا کہ لوگ وہیں خالی ہو جائے گا وہ مکان اسی طرح مغرب میں جو ہوگا تو وہ بھی اس طرح کے لوگ وہیں ختم ہو جائیں گے اس کی وجہ سے یہ اللہ سبحانہ و کا پاس علم ہے بہت سے کتابوں میں اس کو تفصیل ذکر کرتے لیکن یہ بدک تک حدیث ثابت نہیں ہے اور کہیں دلیل نہیں تو ہم لوگ اس کے تفصیل اور مزید نہیں دے سکتے ہیں حدیث میں اتنا آتا ہے کہ یہ تین خش ہوگا ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک جزیر عرب لیکن مزید تفصیل حدیثوں میں نہیں آتا ہو سکتا تینوں ایک ہی سال میں ہو جائے ہو سکتا تینوں الگ الگ زمانے میں ہوگا یہ اللہ سبحانہ و, سبحان و ہی کو پتا ہے یہ تو تین اور اس کے بارے میں اور مزید تفصیل نہیں دجال اور میاجود اور اس کے بارے بہت تفصیلات ذکر کیا گیا لیکن یہ تینوں خصوفات جو لوگ دھسیں گے یہ تین اتنا ہی تفصیل آیا تو اس سے زیادہ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے اور اس میں زیادہ اپنے مرضی سے بات کرنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ غیبی مسائل ہے اور اس کے علم صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو ہے اس کے بعد نمبر آٹھ کیونکہ چار پہلے ذکر کیا گیا اور تین خصوفات تین تو سات ہو گئے نمبر آٹھ دخان آئے گا اور دخان کے معنی کیا ہے دخان دھواں کو کہتے ہیں دخان کس کو کہتے ہیں عربی میں دھواں کو کہتے ہیں عربی میں یا تو دخان کہیں گے یا تو دخان کہیں گے کھیپ یا تو شدہ تشدید ہے تشدد یا تو نہیں تو دخان کے مطلب یہ دھواں ہے اور یہ دھواں اس کا کیا دلیل کیا آئے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں اور قرآن کے آیت میں ہے حدیث میں وہ جو پہلے ذکر کیا گیا حضرت خدے ابن اسید کے حدیث اللہ کے رسول بتایا کہ دس نشانات دس نشانی قیامت سے پہلے دیکھو گے اور اللہ کے رسوم دخان بھی ذکر کی ہے اسی طرح قرآن کی آیت ہے سورہ دخان میں فرتقب کہ اللہ کے رسول پس آپ انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری یعنی بالکل واضح دھواں لے, لے, لے, لے کر آئے گی یعنی آسمان میں سری اور واضح جو دھواں نکلے گا اس میں, میں ہوگا اور یہ کس طرح یغشن ناسا ہاد عذاب العلیم اور لوگوں پر چھا جائے گا اور یہ اور لوگ یہ کہیں گے ہاد عذاب العلیم یہ تو دردناک عذاب ہے یہ دخان کے بارے میں اللہ و بتاتے ہیں اور حدیثوں میں بہت زیادہ اس کے حدیث اس میں ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ دعا کے معنی کیا ہے اور کیا یہ ہو چکا کہ ہونے والا ہے اس میں بھی تقریبا علماء میں کچھ اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں یہ تو ہو گئے اور یہ ہو چکا ہے یہ کم علماء ہے ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عبد مسعود ایک نیک صالح اور ایک عالم صحابی تھے علماء میں سے تھے عام صحابی نے تھے میں سے تھے اور قرآن کے بہت اچھے قاری تھے تو وہ کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ دعا نکل چکا ہے اب دوبارہ نہیں آئے گا کیا اس کا دلیل لیتے ہیں جیسا کہ حدیث محتاط بخاری شریف میں ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حد ترجر میں کندا کندا یہ ایک, ایک علاقہ ہے ایک آدمی مدینہ یا کوفہ یا حضرت عبداللہ مسعود کے پاس آئے تو حضرت عبداللہ مسعود سے یہ کہنے ان کے سامنے یہ وہ آدمی بتانے لگے قیامت سے پہلے ایک دھواں آئے گا اور یہ دھواں سے سارے لوگ سارے منافق کے کان اس سے بند ہو جائے گی اور ان کی آنکھیں بھی بند ہو جائے گی تو حضرت عبداللہ مسعود جب یہ سوئے تو ناراض ہوئے کہنے لگے آپ کون ہو کہاں سے تم نے خبر یہ لائی اور جس کے پاس علم نہیں ہو علم بغیر علم کے بات نہ کرے حضرت مسعود اپنے یعنی سمجھ سے کہہ رہے تھے پھر کہنے لگے یہ بلکہ یہ دھواں وہ کہ جو آدمی تھا کہتے آنے والا قیامت سے پہلے تو نہیں یہ تو ہو چکا اور اور کس ذکر کرنے لگے عن الاسلام یعنی اسلام لانے میں دیر کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگ پر بدوا دی کیا بدوا دی اللہ پہ ان کیسے اللہ یعنی ان لوگ کو اس طرح ہلا کرو جس طرح حضرت یوسف کے زمانے میں سب ان سات سالوں کی ذریعے سے جب کا سالی ہوئی ہے کیونکہ حضرت یوسف کی قصہ ہے کہ سات سال ان لوگوں کے بہت ہی پیداوار ہوا اور اگلے سات سال میں کچھ نہیں ہوا لوگ غریبی میں پا گئے پھر ایک سال اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان لوگوں کو خیر اور انہوں کے دوبارہ بارش ہونے لگی اور انوں کے زمانہ اور اچھا ہو گئے تو یہ اللہ کے رسول بدوا دکھے لا یعنی قریش والوں پر ایسے مصیبت لا رائسر کا سالی لا جس طرح حضرت یوسف کے زمانے میں ان لوگوں پر ہوا ہے سات سال تک تو حضرت ابن و فرماتے ہیں تو اخرت کہ ایک سینا یعنی بہت ہی ایسے سال گزرا جس میں کچھ بھی کھانے کی چیز ان لوگوں کو نہیں ملتا تھا فاق قریش پر ایک عذاب نازل ہوا تھا اللہ رسول کے رسول کی موجودگی میں کہ بارش بند اور کسی قسم کے کھانے کی چیز ان لوگوں کو نہیں ملتا تھا کئی سال تک یعنی کئی مہینہ تک تو وہ لوگ جب پریشان ہوئے اتنا پریشان ہوئے کہ حضرت اکل کہ وہ لوگ یعنی مردہ جانور اور ہڈی تک بھی کھانے لگے اتنا غریبی آگے کفا پہ اور آدمی اتنے ہی غریبی ہوئے گئے کہ کمزور ہو گئے اور جیسا کہ بے ہوشی تاری ہونے لگی اور وہ لوگ اس طرح آسمان میں دھواں دیکھنے لگے حالانکہ دھواں نہیں تھا یعنی انسان جب نظر کمزور ہو جاتی ہے یہ یعنی انسان جب کمزور ہو جاتا ہے یا یعنی نیند میں رہتا ہے تو ایسے آسمان میں کچھ ایسے ہر چیز دیکھتا ہے سمجھ نہیں رہتا. سمجھنے پاتا کہ سامنے دھواں ہے اور لیکن یہ حقیقی دھواں تھا کہ نہیں یہ فقر یعنی یہ فاقہ کی وجہ سے اور کاشت خیالی کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے یہ اس طرح دکھنے لگے اللہ رسول فرماتے وہی دھواں ہے لیکن اور کچھ علما ان کی رائے پر یعنی اعتماد کرتے کے لیے یہی بات ہے لیکن دوسرے علما جیسا کہ عبد اللہ مشروح عبداللہ, عبداللہ نے عباس اور اکثر علماء کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں یہ تو ابھی تک نہیں ہوا یہ ہونے والا ہے کب ہوگا قیامت سے پہلے کیونکہ آیت ہے فرتقی ارتقام یعنی انتظار کرو یوم تاتی تھی جب آسمان میں ایک دھواں آئے گا اور دھواں نہیں کہا دھواں کے طرح وہ تو دھواں کی طرح دیکھ رہے تھے لیکن دھواں نہیں تھا تو اللہ بربت دکھان حقیقی دیکھیں گے تو اسی لیے دھواں ہونا چاہیے اور یہ زیادہ قریب ہے کہ ابھی تک نہیں ہوا یہ ہونے والا ہے اور قرآن میں کئی ایک دلیل ہے جو اللہ کے رسول فرماتے پرماتے کہ قیامت سے پہلے یہ نشانی دیکھا جائے گا اللہ کے رسول فرماتے بادر عام علی ستن یعنی تم لوگ چھ نشانات چھ آمہ چھ چیزوں کو ظاہر ہونے سے پہلے تم لوگ نے کیا کیا کرو تو اللہ کے رسول پھر فرماتے ہیں اس میں دجال بھی اور اس میں دخان بھی ذکر کی ہے یعنی دھواں تو یہ اللہ کے رسول عموماً حدیث مدینے میں اللہ کے رسول نے روایت کی ہے یہ بتائی کہ حضرت ابو حرہ مدینے میں اللہ کے رسول سے ملے تو اسی لیے اللہ کے رسول اگر یہ دھواں نکل چکا تھا تو اللہ کے کی رسول کیوں مدینے میں کہتے تھے کہ بھائی دعا س... یعنی دعا آنے سے پہلے تم عبادت کرو تو اس کا مطلب یہ دھواں مک... آئے گا قیامت سے پہلے ابھی تک یہ دھواں نہیں نکلا زیادہ تر یہی صحیح ہے تو اسی لیے یہ زیادہ قریب ہے تو کیا کہیں گے اب مسعود غلط بتا رہے تھے نہیں یہ کہیں گے کہ حضرت عبداللہ مسعود دھواں جو ہوگا کئی ایک ہوگا اور دیکھا جاتا کبھی یہاں آ کبھی یہاں آ کبھی یہاں کبھی, یہاں, کبھی یہ بربادی ہوتی ہے تو ہوتا ہے لوگ کے مال ہلاک ہوتا ہے لیکن جو زیادہ آیت سے جو معتمد ہے وہ ہونے والا ہے اور عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ جو فرماتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بڑی نشانات میں سے نہیں ہے یہ عذاب کے طور پر ہے تاسالک ہے لیکن وہ جو دھواں جو آیت میں مراد ہے وہ نہیں ہے زیادہ تر قریب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے یہ دھواں ظاہر ہوگا اور جب ظاہر ہوگا تو کیا ہوگا یہ اگلے مسئلہ ہے یہ کہاں نکلے گا یہ دھواں کہاں نکلے گا صحیح ہے کہ یہ دھواں جو نکلنے والا ہے کسی کو پتہ نہیں کہاں نکلے گا لیکن اللہ صحت نے فرماتے کہ آسمان یہ دھواں رہے گا تو امید زیادہ ہے کہ اس وقت سارے لوگ دیکھ لیں گے چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو اس وقت چاہے کوئی یمن میں ہو چاہے وہ جزیر عرب میں ہو چاہے کوئی عراق میں ہو چاہے کہیں بھی ہو سارے لوگ دھواں دیکھیں گے اور دھواں دیکھنے کے بعد ڈر جائیں گے اور کیا کہیں گے کہیں گے عذاب لوگ یہ عذاب العلی ملوک پہچانے کے لیے دردناک عذاب آنے والا یعنی ایسے موسم بدل جائے گا ایسے دھواں اتنا اچانک آ جائے گا جس کی وجہ سے لوگ ڈر جائیں گے اور کہیں گے یہ تو اللہ سلخان ہو تعالیٰ کے عذاب ہے اسی لیے وہ لوگ فوراً لوگ کوشش کریں گے کہ ایمان لائیں لیکن اس وقت ایمان لانے کے کوئی فائدہ نہیں ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر قریب یہ ہے کہ یہ نہیں زیادہ تر قریب یہ ہے یہ سارے لوگ دیکھ لیں گے اور سارے لوگ اس کو احساس کریں گے یہ دعا سے کیا ہوگا اس کے بارے میں دو حدیث ہیں یا ایک حدیث ہے اور حدیث بہت ہی ظاہر ہے دیکھیے پھر بھی علماء اس کو ذکر کرتے کہتے ہو سکتا ہے اس کا کوئی اصل ہو جیسا کہ ایک حدیث ماتا ابو مالک رشعری کا حدیث ہے اللہ کے رسول پر ماتی یہ دھواں جب نکلے گا تو اس کے بعد ہر ایک مسلمان اور کافر کو یہ دھواں پہنچ جائے گا وہ سوہ لے گا اور مسلمان کو کیا ہوگا کزما یعنی ایک زکام کی طرح وہ احساس کرے گا جیسے ناک میں کبھی چھینک آنے لگتی ہے زکام ہوتا ہے تو ناک کس طرح بھاری ہو جاتی ہے تو یہ ہے مسلمان صرف اس کے احساس کرے گا کہ یہ زکام کی طرح اس کی ناک میں آ جائے گا وہ امل کا پھر پینتے کل لمس میں لیکن کافر دھواں جب سوکھ لے گا تو اس کی وجہ سے وہ بہت ہی پھول جائے گا یہ دھواں سے اور یہ دھواں بلکہ اس کے کانوں سے بھی نکلنے لگیں گے تو یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن کچھ علما کہتے کہ اس کا کوئی مانا ہو سکتا صحیح ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی کیونکہ حدیث صحیح نہیں ہے تو نہیں کہیں گے لیکن ایسے کچھ قریب ضرور ہوگا ورنہ کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر کیونکہ دھواں کے وجہ سے اکثر مسلمان اور کافر میں کچھ فرق ضرور کچھ نشانات ہوں گے تو ایسے کچھ نشانات ہوں گے تو یہ نشانی ہوگی ہے کوئی اور لیکن یہ مکم یہی ہونا یہ اس میں کوئی صحیح دلیل نہیں ہے اس لیے اس کو ہم لوگ معتمن نہیں کر سکتے ہیں یہ کتنا ہوگے آٹھواں یعنی سات یہ آٹھ نشانی ہوگی آٹھواں نشانی کے بارے بات ہو چکی ہے آئیے دیکھیں ہیں نواز. یعنی نمبر نو اور اس یہ کیا ہے جو نشانی اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے خروج الدابہ ابا نشانی کیا ہے خروج الدابہ ابا نویں نشانی خروج الدابہ دابہ کے مطلب کیا ہے دابہ اصل ہر وہ ہر اس آدمی ہر اس جانور کو کہتے ہیں یہ دکھ الارض جو زمین پہ چلتا ہے یا پھرتا ہے تو دابہ عموماً عربی میں یا تو ہر جاندار کو کہتے ہیں اور کبھی کبھی اس کے استعمال حیوانات پہ ہوتا ہے مویشی اور عام جانور تو اس کو کہتے ہیں تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک داببا آئے گا اور یہ زیادہ تر امید یعنی زیادہ تر علماء کہتے ہیں یہ کہ جانور کی شکل میں ہوگا اللہ فرماتے ہیں اس کا کیا دلیل کہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا اللہ کے رس اللہ قرآن سے اللہ سبحانہ فرماتے ہیں فرتقا سن عمل میں ہے کہ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا قیامت کے قریب ہو جائے گا اخرجنا لهم من الارض ہم ان کے لیے زمین سے ایک یعنی ایک جانور نکالیں گے یہ جانور کیا کریں گے تو کلیم ان الناس انا سے کانو بھی آیا تین اللہ ونون جو ان سے کلام کرے گی اور تکلموں کے کو دو معنی ہیں ان بھی ذکر کریں گے کیا کہیں گے لوگ ہماری آت پر یقین نہیں کرتے تھے یہ جانور لوگوں سے بات کرے گی یا کچھ نشانی چھوڑ کے جائے گی یہ جانور کی مراد کیا ہے یہ دلیل ہے کہ جانور آئے گا لیکن یہ کس طرح ہے اللہ کو پتا جیسا کبھی ذکر کریں گے تو قرآن میں دلیل ہے اور حدیثوں میں بھی دلیل ہے اس لیے ہر مسلمان پر کیونکہ حدیث میں جب ثابت ہوا قرآن میں تو اس پر ایمان لانا چاہیے بہت سے لوگ اس کو تعویل کرتے الگ الگ معانی پہ جیسا بھی ذکر کریں گے اور یہ سے تعویلات غلط ہے یہ جانور طرح حدیث میں کئی حدیث ہے؟ حضرت حذیفہ جو ابھی گزر چکا ہے جس میں اللہ کا رسول دس کی ہے مسلم میں اس میں دابہ کے نام بھی آیا ہے ابو ویرا میں بھی ابو وغیرہ رواج کیے کہ اللہ کی رسول بتاتے کہ قیامت سے پہلے ایک جانور نکلے گا یا دابا جو اس طرح کرے گا اور اسی طرح عبداللہ بن بن کے بھی حدیث ہے تو کئی حدیث اس میں ہے یہ, یہ داببا کس طرح علما اس کے الگ الگ معنی نکالتے ہیں اور الگ الگ شکل بتاتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں دابا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ کس طرح ہوگا کچھ علماء کہتے ہیں یہ جانور اس طرح ہے حضرت صالح کے اوٹھنے کے قریب ہو یا حضرت صالح کے اوٹھنے کے نسل کے ہو حضرت سالح سلاۃ والسلام جو سمود کے پاس ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو کہ ایک بڑا معجزہ کیا دیا گیا ناقہ ایک اوٹھنی اور وہ چٹیل پتھر سے بلکہ ایک پتھر سے اللہ صاحب اس کو پیدا کی حجرت کے طور پر معجزے کے طور پر تو آج کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ یہ جو قیامت سے پہلے نے کیا تو وہ اونٹ ہے یا اسی کے طرح یا اس سے قریب ہے اسی کے نسل میں ہوگا اور یہ زیادہ یہ کچھ علماء اور کچھ روایت لاتے ہیں لیکن ضعیف اور غلط ہے کیونکہ حضرت صالح کے اونٹ کو تو قتل کیا گیا تو اس کے نسل کہاں ہے اس کے تو شادی نہیں ہونے اس کے اولاد ہیں نہ اس کے کچھ بھی ہوا نہ وہ باقی ہے تو کیسے وہ دوبارہ آئے گا تو اس لیے دلیل نہیں ہے کچھ علماء کہتے ہیں یہ جساسا ہوں گے اور جساسا کے کی معنی کیا ہے یہ دجال کے قصے میں ذکر کیا گیا ہے جب کمی الداری اور ایک آدمی جو قصہ ذکر کیے کہ وہ لوگ جب ایک جزیرے میں آئے تو جزیرہ پہنچتے ہی ایک ایسے جانور کو دیکھا کہ اس کو آگے اور پیچھے سے نہیں پتا ہے اتنا زیادہ بال تھا اور وہ ان لوگ ان سے پوچھے کہ تم کون ہو تو کہنے لگے ہم جساسا جسا سے یعنی جو خبر لے کر اور وہ ان لوگ کو کہا لے گے ان لوگ کو دجال کے پاس لے گے کہ ایک آدمی اندر ہے تمہارے انتظار میں بالکل یعنی تمہارے لیے بہت ہی مشترک تمہارے خبر سننے کے لیے بہت ہی پریشان رہتا ہے تو ان لوگ کو لے جاگے دجال کے پاس اور وہ لوگ ان سے بات کریں گے تو کچھ نامہ کہتی یہی جانور جو ان لوگوں کے لیے نکلا ہے وہی ہے لیکن یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ یہ جو جانور یہ جو دیکھا کہ وہ دجال کے معاون ہیں تو شر اور کے کام کے کام میں تعاون کرتے ہیں، کرتا ہے اس لیے وہ نہیں ہو سکتا اور یہ جو ہم لوگ جانور یہاں ذکر کریں گے یہ ایک ایمان کی نشانی لگائے گی تو یہ زیادہ تر مومن کے حق میں زیادہ یہ نشانات لگائیں گے اور وہاں دجال تو کافر تھا تو اس لیے وہ نہیں ہو سکتا کچھ علماء کہتے ہیں نہیں یہ ایک سانپ ہے سیسے کہ مشہور آپ کو سب پڑھ لو کہ جب کفار مکہ کعبہ بنانے کے لیے آئے تو ایک موٹا اژدہ سانپ اسی کعبے میں آ کے بیٹھ گئے تو وہ لوگ اس کو ہٹانے کے لیے پریشان ہوئے تو اللہ سبحانہ ہوتا کسی چڑیا کو بھیجا یا کوئی چڑیا آ کے اس کو اٹھا کے اور پھینک دے تو کچھ علما کہتے ہیں وہی جانور لیکن بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کچھ علماء کہتے ہیں نہیں بلکہ یہ ایک انسان ہے یہ جو نکلے گا یہ انسان ہے لیکن یہ غیر معقول ہے کیونکہ اگر انسان ہوتا تو اللہ صحاح کا ذکر کرتے کیونکہ مہدی بھی انسان حضرت عیسیٰ بھی انسان دجال انسان تو انسان کے لفظ آیا لیکن یہ انسانی اس لیے اس کو داببا کہا گیا تو تو نہیں یہ زیادہ تر جانور ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں آج کل کے کچھ لوگ اور تھوڑا سا ترقی کر گئے کچھ علماء ابرے کتابوں لکھی یہ حقیقی نہیں ہے اس سے مراد یہ جراثیم ہے آج کل جراثیم ہوتے ہیں گندگی ہوتی ہے کچھ بھی ہے اس کے مطلب کیا ہے یہ جب انسان احتیاط نہیں کرتا تو کافروں کو زیادہ بیمار کر دیتی ہے تو یہ نشانے پتہ چل جاتے ہیں کہ کافر کے مومن نہیں آج کل اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بیمار کون لوگ ہیں مومن لوگ زیادہ ہیں تو اس لیے یہ غلط ہے اس طرح خوذ کرنا اور فلسفہ کرنا یہ تو بالکل غلط ہے مسلمان کے یہ حشان ہے کہ اس پر ایمان لاتا ہے لیکن جس میں تفصیلات نہیں ہیں اس میں زیادہ خوص نہیں کرتا ہے تو یہ جانور کس طرح ہے کہیں گے اس کا علم اللہ سبحان تعالی کے پاس یہ دو پاؤں یا چار پاؤں پرندہ ہے یا غیر پرندہ ہے انسان ہے یا جنات ہے یا جانور ہے یہ اللہ سبحانہ تعالی کے پاس اس کا علم ہم لوگ ایمان لاتے ہیں کہ ایک اس طرح آئے گا اور لوگ سے بات کرے گی یہ بات کرے گا یہ جانور اور کچھ نشانہ ظاہر کریں گے جیسا کہ ابھی ذکر کریں گے یہ کہاں نکلے گا اکثر علما کہتی یہ مکہ میں نکلے گا مکہ میں جیسا کہ ایک روایت آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے تخرج من اعظم المساجد کہ سب سے عظیم مسجدوں سے یہ جانور نکلے گا لیکن پھر بھی ایسے حدیثوں میں اتنا قوی نہیں ہے اس لیے اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کے لیے تین یعنی تین جگہ جانور نکلے گا پہلی بار بوادی یعنی دیہاتوں میں نکلے گا پھر اس کے بعد میں یعنی گاؤں میں پھر اس کے بعد مسجد حرام کے پاس لیکن یہ بھی حدیث صحیح ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ جانور عموماً مسجد حرام میں نکلے گا کیونکہ اس وقت زیادہ مسلمان اور کافر یا اسی وقت زیادہ لوگ ہوں گے لیکن بہرحال اس میں کوئی صحیح دلیل نہیں ہے کہیں بھی نکل سکتا ہے ایک بار نکلے کئی بار نکلے ہر گاؤں میں جائے ہر شہر میں پہنچے یہ اللہ سبحانہ و کے پاس اس کا علم ہے اس لیے اسے بھی ہم لوگ کھوج کر سکتے ہیں یہ جانور کیا کرے گا اس کا عمل کیا ہے اللہ فرماتے آیت میں تکلی مہم انا سکان ال یعنی اللہ فرماتے کہ جب قیامت قریب ہو جائے گا قیامت قریب ہوگی تو اللہ ایسے جانور کو نکالا جائے گا جو لوگوں سے تکلی مہم کے معنی کیا ہے تکلیم اس کے دو معنی اور دونوں معنی صحیح ہو سکتا ہے ایک تکلیم کے معنی ائی یعنی بات کرتی کلام سے مومن سے بات کریں گے کافر سے بھی مومن سے کہیں گے کہ تم مومن ہو اور کافر سے کہیں گے کہ تم کافر ہو اور کچھ نشانات لگائیں گے جیسا بھی ذکر کریں گے اور دوسرا معنی تکلی مہوم کلیم سے ہے کلیم یعنی نشانی کے لگانا تو تکلی یعنی وہ ان کو زخمی کرے گی یا ان کو کیا ہے ان کو ان کے چہرے پہ نشانی لگائے گی اور دونوں معنی عربی میں صحیح ہے تکلیم اصل کلیم ہے اور کلام ہے تو کلام عموماً بات کو کہتے ہیں اور کلم یا کلم جیسا کہ قلم آتا ہے قلم یعنی زخم کو کہتے ہیں تو کلیم اگر زخم سے ہے تو وہ زخمی لوگوں کرے گی یعنی نشانی لگائے گی کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے اور دوسرے معنی یعنی بات کرے گی اور دونوں روایت دونوں قریب ہے اور دونوں صحیح ہیں تو وہ بات بھی کرے گی یہ کرے گا یہ جانور اور اسی طرح ان لوگوں کو ان لوگوں کے چہرے پہ بھی نشانی بھی لگائے گا آئے دیکھتی دیکھ دیکھ کس طرح لگائے گا اور کس طرح اور مزید عمل کیا کریں گے حضرت ابو اماما کی حدیث ہے بخار مسلم ہے اور حدیث صحیح ہے تخرج الدا یعنی یہ جانور نکلے گا جانور مذکر ہو یا مونس نکلے گی کبھی کہتے کبھی نکلے گا بہرحال سے تو یہ جانور مذکر ہو گئے مونس ہم لوگ نہیں جاتے لیکن جانور مذکر ہے تو اسے اعتبار سے کہیں گے نکلے گا تو یہ جانور نکلے گا عر حدیث میں منس استعمال کیے گئے کیونکہ دا با ہے تو ہر حال ترجمہ کرنے میں کبھی فرق ہوتا ہے تو کیا ہے اخرا اللہ پرما اللہ کرداب حدیث کا ترجمہ حرفی کریں گے یہ جانور نکلے گی فتح فتح اللہ خراتی مہم تو لوگ خراطیم خراطیم, خراطیم خرطوم کے جمع ہے خرطوم ناک کو کہتے ہیں تو لوگ کو لوگ کے ناک میں نشانی لگائے گی تم میں پھر اس طرح اکثر لوگ کی ناک میں نشانی لگائے گی اللہ کے رسول فرماتے کی ان لوگ کی تعداد اتنا زیادہ ہوگا کہ لوگ ایسے لوگ کو حال دیکھ کر پوچھیں گے ایک آدمی آ کے اوٹھنی خریدنے کے لیے آئے گا تو پوچھیں گے کہ آپ کس سے خریدیں کہیں گے اس آدمی سے جس کی ناک میں یا کہیں بھی اس کی نشانی ہے یعنی لوگ اکثر لوگ کے نیا ناک میں وہ نشانی لگائے گی یہ حدیث صحیح ہے اور دوسرا حدیث ابو حرا کے ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس میں مزید علم ہے مزید تفصیل ہے تخرج الدا یہ جانور نکلے گا یا نکلے گی آسا موسا اور اس کے پاس کیا ہے حضرت کی لاٹھی ہوگی حضرت کی لاٹھی کہاں ابھی کس وقت کہاں موجود ہے کسی کو نہیں پتا ہے اللہ سما تعلیم حضرت موسیق کے بعد تک بہت زمانے تک وہ لاٹھی موجود ہے اور یہو بنی اسرائیل جب بھی لڑائی کے لیے جاتے تھے جہاد کرنے کے لیے وہ لوگ تو بزل تھے وہ لوگ تو بالکل اللہ کے نافرما تھے آج کل مسلمان کے جو حال ہے اس سے بدتر ان لوگ کی حالت تھی حضرت موسیق کے بعد بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ مرتد ہو گئے بہت سے لوگ زیادہ کفر کی طرف متوجہ ہوئے لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے جہاد سے پہلے تابوت لاتے تھے حضرت موسیق کے تابوت اور اس میں حضرت موسی کے کچھ چپل اور حضرت موسی کے لاٹھی اور بہت ساری نشانات اسی کے اندر تھے تو لڑائی سے پہلے اس کو رکھتے تھے پھر جہاد کرتے تو جیت جاتے تھے کیونکہ یہ حضرت موسی بتا انبیاء کی برکت ہوتی ہے اولیاء کے نہیں پیر اولیا کی نہیں ہوتی لیکن انبیاء کے تو ہے تو اسی لیے جب یہود یہودوں کو پتہ چل گیا دشمنوں کو تو وہ تابوت لے کے غائب کر دیے تو پھر بنی اسرائیل شکست کھانے لگے ہر جگہ مار کھانے لگے لیکن اللہ سہاد کو سال بعد جب اللہ رحمت اللہ کی رحمت نازل ہوئی تو طالوت جب وہ کو بادشاہ بنا گئے تو فرشتے آکے کے اس کو دوبارہ صندوق واپس کیے لیکن اس کے بعد لاٹھی کہا یہ اللہ کو اللہ کے پاس اس کا علم لیکن قیامت سے پہلے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جانور حضرت کے لاٹھی لے کر نکائے گا وہ خاطب اور حضرت سلیمان علی سلاط وسلام کے انگوٹھی اس کے پاس ہو حضرت السلمان کے انگوٹھی اور کیا ہے فتختم ال کا بالخاتم کا کہ ناک میں نشانی لگائے گی خاتم سے یعنی انگوٹھی سے اور کیا ہے وہ تجلو جی بلاسا اور مومن کے چہرہ صاف کرے گی کس سے لاٹھی سے کسی بھی طریقے سے تو کہتے وہ اور چمکے گا اور اس کو یعنی خوبصورت ہو جائے گا تو پتہ چل گئے کیونکہ کافر کے نشان ناک میں کیا ہے نشانی اور مومن کے چہرہ بالکل منور ہو جائے گا تو اللہ کے رسول پرمات پیقو اللہ کے رسول حد کا انل خوانین جس سے کہ لوگ دسترخوان پہ بیٹھ جائیں گے کھانے کے لیے کچھ بھی لوگ بیٹھیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تم مومن ہو اور وہ ایک دوسرے کہتے کہ تم کافر ہو کس طرح یہ نشانات دیکھا تو اس وقت مومن ہو کم ہوں گے لیکن اس طرح کے نشانات یہ جانور یہی ہے تو کلین کہ لوگ سے بات کرے گی اللہ سکان وہ بھی آیاتین لائقوں کے اکثر لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے یعنی کافر کو بتائے گے کہ کون ایمان نہیں لاتا ہے تو یا تو بات کرے گی زبان سے یا تو نشانی لگا کے انوں کو بتائے گے تو یہ بھی جو جو اسی کے متعلق ہے اب یہ کس طرح یہ اللہ سبحانہ اور کے پاس اس کا علم ہے کوئی اس میں جدال نہ کرے کہ نہیں یہ ہے وہ ہے حدیث میں آیا اور یہ حدیث جو آخر میں ذکر کیا گیا شیخ البانی اس کو ذریع قرار دیتے ہیں لیکن بہت سے علماء جیسا کہ شیخ احمد شاکر مسرت کے تحقیق ہے وہ کہتے حدیث صحیح ہے بہرحال انشاءاللہ حدیث صحیح ہے تو اسی لیے انسان اگر صحیح بھی ہے تو اس سے قریب ہو سکتا ہے تو یہ اللہ فہدا قیامت سے پہلے یہ نشانی نکالیں گے کتنا ہوگا نمبر نو نمبر دس نشانی نمبر دس جو قیامت سے پہلے طلوع الشمس من مغربی یعنی سورج کہاں سے نکلے گا مغرب کی طرف آج کل سورج کہاں سے نکلتا ہے مشرق سے اس لیے کہتے ہیں شروع اشراق اور مغرب کی طرف سورج قائم ہوتا ہے غروب کرتا ہے اس کو اس لیے کہتے ہیں مغرب اور غروب ہوتا ہے لیکن قیامت سے پہلے معاملہ کس طرح پلتے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اس کو وضاحت کرتے ہیں قرآن میں بھی اس کے طرف اشارہ کیا گیا اور حدیثوں میں قرآن میں اتنا واضح نہیں ہے لیکن پھر بھی علماء کہتے وہی مراد ہے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لمتگن عمارت میں قبل اور کہ اللہ فرماتے جب اللہ کی یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی تو اس وقت اللہ فنف کسی نفس یعنی اس روز ایمان لانا کسی کے لیے نفع بخش نہ ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے ایمان کے ساتھ اچھا عمل نہیں کیا یہ قرآن کی آگ ہے تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جب نشانی ظاہر ہو جائے گی تو کیا ہوگا لو مومن ایمان لانے لگیں گے اور کمزور مومن ان کے ایمان اور مضبوط ہو جائے گا تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں جو آنے سے پہلے جس حالت پہ انسان تھا وہی حالت مقبول ہے اگر کوئی کافر تھا تو اس کے بعد ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں اگر کوئی مسلمان ہے اور ایمان میں اس کے ایمان بڑھ جاتا تو فائدہ نہیں وہ جس حالت پہ تھا وہی اللہ کا مقبول ہوگا اور اسی حساب سے اس کے حساب کتاب ہوگا یہ اللہ پرماتی یہ آیا تو قرآن حدیثوں میں تو بہت ہے اللہ کے رسول اور یہ سورج کس طرح نکلے گا دیکھیے آج کل ہم لوگ سائنس اگر پڑھیں گے تو کیا کہتے ہیں کہ سورج گھومتا ہے کہ زمین گھومتا ہے بتائیں سب زمین گھومتی ہے اور سورج بھی گھومتا ہے لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں کہ زمین ہی گھومتا زمین نہیں گھومتی کدے سابت نہیں کیا ثبوت ہے ہم لوگ بھی اگر کسی سے پوچھو تو کیا کہیں گے کہتے آ تو معروف ہے سب لوگ کہتے ہیں سب لوگ کیا دلیل ہے قرآن میں کہیں نہیں آتا ہے کہ سورج یہ زمین گھومتی ہے لیکن عمومی دلیلوں سے لے سکتے ہیں اور انکار نہیں کر سکتے لیکن جو واضح ہے قرآن میں سورج کے بارے میں اور حدیثوں میں سورج کے بارے میں زمین کے بارے میں اتنا نہیں ثابت کیونکہ سب سے بڑا دلیل یہ پیش کرتے ہیں اگر آپ زمین کس طرف گھومتی داہنے طرف کے بائیں طرف نہیں نہیں بتاتے لوگ سائنس والے بتاتے ہیں کہ وہ نہیں بائیں طرف ہاں بائیں طرف تو اگر آپ کو مشرق کی طرف جانا ہے سو کلومیٹر چلنا ہے تو کتنا ٹائم لگے ایک گھنٹہ اور اگر آپ بائیں کی طرف جاؤ گے مغرب کی طرف سو کلومیٹر چلنا کتنا لگے گا ایک ہی گھنٹہ اگر اور قریب ہوتا جہاز سے کوئی جاتا ہے تو اور جلدی پہنچنا چاہیے کیونکہ وہ اسی طرف آپ جلدی پہنچ جاؤ گے اور یہ بھی ثابت ہو کہ میں کوئی چیز لٹکا دو ابھی آپ کوئی بالوں نے کچھ بھی لٹکا دو ہوا میں جیسا کہ برشوت ہوتا ہے یا کیا ہوتا من جس کو عربی میں کہتے ہیں آپ اس کو ہوا میں لگا دو اور دو دن بعد آؤ دیکھو گے اسی جگہ پہ کہ الگ بدل جائے گا اگر زمین گھومتا ہے تو بدلنا چاہیے اگر ہم شارجے کو اوپر رکھے اور زمین گھومتی ہے تو کچھ دن بعد وہ تو کہیں اور ہونا چاہیے صحیح کہ نہیں ہم لوگ وہی جگہ پہ شاردے میں پا جاتے آسمان وہی زمین وہی کہاں زمین ہوگی۔ اسی لیے دلیل کہیں نہیں کہ زمین گھومتی ہے لیکن انکار بھی مکمل نہیں کریں گے سائنس والے آج کل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کل ہم لوگ آنکھ بند کر کے چلتے ہیں کافر جو کہہ دیا, دیا وہی صحیح جو انکار کر دیا وہی صحیح میں یہ کیوں کہتا ہوں کیونکہ یہ حدیث آگے والے اکثر لوگ یہ حدیث کو انکار کرتے ہیں اللہ کے رسول سر جب کیا فرماتے ہیں حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابوظر کے کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے جب سورج غروب ہوا مغرب کے وقت ہوا تو آپ علیہ وسلم نے یہ ساتھ فرمایا اے ابو ذر کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے ہم لوگ آج کیا کہیں گے ہم مغرب یہاں ہو گئے تو کہیں گے سورج کہاں جاتا کہیں گے, کہیں گے کہیں نہیں گئے تو سعودی میں اب چلے گئے اور سعودی والے پھر اس کے بعد کہیں گے اب تم مصر میں پھر یورپ پہ چلے گئے صحیح اس طرح کہتے ہیں کی کہ نہیں کیونکہ صورت غائب نہیں لیکن حقیقی یہ ہم لوگ یہ آنکھ میں دیکھتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے اللہ کے رسول فرماتے اب اس کو سمجھ میں آئے نہ اس پر ایمان لانا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے رسول صادق و مصدوق ہے اور دنیا والے یا ہماری آنکھ بھی جھوٹ ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول کے بعد جھوٹ نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول فرماتے ابودر کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے میں نے عرض کہ اللہ اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں یعنی وہ نہیں فلسفہ کیے کہ نہیں یہ وہ فوراً اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا آپ نے شرفات فرمایا کہ یہ وہ سجدے کی اجازت مانگتا ہے سورج سجدے کی اجازت مانگتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے تب یعنی وہ غروب ہوتا ہے ایک بار اسے کہا جائے گا یعنی آخری زمانے میں کہا جائے گا جدھر سے آئے ہو ادھر لوٹ جاؤ چنانچہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا یعنی وہ مشرق کی طرف یہ اللہ مختصر اندازی حدیث ہے لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے تو کوئی کہے گا عرش کہاں بھئی ہمیں عرش نہیں پتا ہے تو کیسے ہم کہیں گے کیا سجدہ کرتا کہ نہیں بہت سے لوگ یہ حدیث کو بہت ہی زبردست اعتراض کرتے اس پر کہ کیسے سجدہ کرتا یہ سامنے کہیں غائب نہیں ہوا اب ہم لوگ یہاں ہم لوگ کے مغرب ہے ہم لوگ کے رات ہو گئی لیکن بہت سے ملک میں ابھی تک سورج موجود ہے تو کس کے بنا پر سجدہ کرتے یہ اللہ سبحانہ ہوتا کا کو پتا تو اس لیے ہو سکتا ہے ہمیشہ وہ سجدے میں رہتا ہے اور وہ نکلتا ہے یا ہو سکتا ہے وہ مکے کے حساب سے سجدہ کرتا ہے یا ہو سکتا ہے کچھ اور حساب ہے تو یہ غیبی مسئلہ ہے اس میں اپنے کمزور عقل کے بنا پر اس کو یہ حدیث کو انکار نہیں کرنا چاہیے تو یہ کب تک یہ اس طرح کرے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک دن جب آئے گا وہ اجازت لینے کے لیے نکلے گا کہ اللہ میں نکلوں تو اللہ اجازت کہیں سے سے آئے ہو طرف سے نکلو تو دوبارہ وہ مغرب کی طرف سے یہ سورج نکل جائے گا اور دوبارہ لوگ اس کو الٹا دیکھیں گے کہ مغرب کی طرف سے یہ ہو گیا یعنی حساب یہ لوگ مشرق کو انتظار کریں کہ صبح ہوگی نہیں ہوئی دوبارہ جہاں سے سورج نکلتا وہیں سے دوبارہ یہ لوگ یعنی سورج کو دیکھیں گے اسی یہ حدیث واضح اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ اللہ اظہر جب رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں شاید دن کے دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور دن کے وقت ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے اللہ تعالیٰ ایسا کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے یہ دلیل کے توبہ یہ سورج کے طلوع ہونے تک وہ بہت سے لوگ اس میں بھی فلسفہ کریں گے تو اللہ رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو رات تو ہم لوگ کہیں وہاں تو دن ہے جیسا کہ ہم لوگ کے رات ختم ہوگی وہاں رات شروع ہوگی تو اللہ ہمیشہ پھیلائیں گے تو کہیں گے اللہ کے پاس اس کا علم ہے اللہ سبحانہ ہو ہی جانتے ایسے مسائل پہ زیادہ بحث اور خوزنے کرنا چاہیے ایمان رکھو اور اس کی کیفیت اور اس کی حقیقت اللہ سلحان تعالی ہی کو پتا ہے اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہجرت ختم نہیں ہوگی جب تک توبہ ختم نہیں ہوگی اور توبہ ختم نہیں ہوگی جب تک سورت مغرب سے طلوع نہیں ہوگا تو یہ سب دلیل ہے کہ مغرب ایک یعنی سورت ایک دن مغرب سے نکلے گا مشرق کے بجائے تو اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس پر یقین ہونا چاہیے لیکن یہ جب نکلے گا تو بتائیں گے کہ لوگ کے حال کیا ہوگا کہ سارے لوگ مومن بن جائیں گے کیونکہ اس وقت تو غافل رہیں گے لیکن جب یہ دیکھیں گے تو ضرور ان لوگ کے خوف ہوں کہ عذاب ہے یا ہو سکتا کسی نبی یا کسی حضرت عیسیٰ یا کسی کے دعوت تو لوگ سن چکے ہوں گے تو اس لیے ایمان لائیں گے یا ہو سکتا ہے اس وقت کچھ مومن لوگ نصیحت کرنے والے موجود ہے تو لوگ تو اس پر ایمان لائیں گے لیکن یہ کب ہوگا تفصیلی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے اور کیا اس کے بعد لوگ زندہ رہیں گے کہ قیامت ہوگی اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے اگرچہ عبداللہ ابر بن بن اللہ کی ایک حدیث ہے لیکن حدیث ضعیف ہے بہت ہی اسی لیے اس پر اعتماد نہیں کہتے ہیں کہ مغرب یعنی یہ ہونے کے ایک سو بیس دن تک اس طرح سال تک اس طرح حالت ہوگی کہ سورج روب مغرب کی طرف سے نکلے گا اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا لیکن کہیں یہ صحیح حدیث نہیں ہے اسی لیے کتنا دن تک اس طرح سورج نکلے گا کیا نکلنے کے بعد وہ سورج غائب ہوگا کس طرح رہے گا یہ اس کے سارے اشارے کے علم یہ اللہ سلم تعالیٰ کے پاس ہے ہم لوگ پر اتنا واجب ایمال ہے کہ ایمانا کہ ایک دن سورج اس طرح نکلے گا لیکن کتنا دن کے لیے کیا نکلنے کے بعد وہ غائب دوبارہ ہوگا یا اس کے نظام بدل جائے گا یا فورا قیامت ہوگی ایسے مسائل کے علم اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے اس میں زیادہ کھوج نہیں کرنا چاہیے کتنا ہو گیا دس ہو گیا اب گیارہ ہوا اور آخری نشانی اور یہ یقین کی آخری نشانی بتایا گئے شروع کے درس میں کہ ہم لوگ نشانات یہ نشانیاں گیارہ ذکر کیا گیا ابھی ذکر کریں گے انشاءاللہ یہ گیارہ جو نشانیاں ہیں اس میں ترتیب کس طرح ہے کہہ چکے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ مہدی کے بعد عیسیٰ آئیں گے عیسیٰ کے بعد دج... نہیں حضرت حضرت مہدی کے زمانے میں دجال آئے گا اور دجال کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے اور حضرت عیسی کے زمانے میں عجوج ماجوج آئیں گے اتنا تو جانتے ہیں لیکن جو باقی ہیں نہیں جانتے کب ہے ہو سکتا ہے وہ حضرت عیسی کے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسی کے زمانے کے بعد ہے ہو سکتا ہے وہ دجال کے زمانے میں یہ اللہ صحافا کے پاس علم لیکن زیادہ تر امید یہ ہے کہ حضرت عیسی کے بعد ہی یہ ہوگا کیونکہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ آخری بار وہی وہ جہاد کریں گے اور اچھی ہوا جب آئے گی شام کی طرف سے اور کچھ روایت یمن کی طرف سے جو بھی اچھی ہوا آئے گی سارے لوگ مومن لوگ چلے جائیں گے اور کافر لوگ رہ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایمان والے کمزور اور کچھ رہ جائیں گے تو اس وقت یہ نشانات کیونکہ حضرت عیسا چلے گئے اب کوئی آنے والا کوئی نبی آنے والا نہیں نہ کوئی جہاد ہے تو اس لیے فرق کرنے والا کو کا نشانی ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے یہ دعا اور یہ دابہ اور اس طرح یہ سورج اس طرح نکلے گا جس طرح بتایا گیا تو امید ہے کہ یہ اس کے بعد ہے لیکن یہ بتانا کہ ہاں بالکل وہی ہے تو نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا تو جانتے کہ آخری نشانی جو اس دنیا میں ہوگی اور آخری چیز جو اس دنیا میں ہوگی کیا ہے یہ ایک نار یہ خروج نار نار یعنی ایک آگ نکلے گا کہاں سے یہ حدیث میں آتا ہے یمن سے شام تک بلاد شام تک یمن سے یہ زیادہ قریب ہے یہ سوریہ نار ایک آگ نکلے گا یہ آگ کے بارے میں صحیح کی نکلنے والا اس سے پہلے تو آگ کے ایک نکل چکا ہے بتایا گیا چھوٹی نشانات میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ یمن میں سنا میں ایک آگ نکلے گا جس سے مسرت شام یعنی شام تک اس کے اس کے نور دکھے گا اور یہ ہو چکا تھا تقریباً بتایا گیا کہ یہ سن چھ سو یا سات سو یا اس کے بعد اس طرح آس پاس اس کے آس پاس میں ہوا تھا لیکن یہ جو نشانی آخری ہے کہ یمن کی طرف سے عموما یمن کی طرف سے زیادہ قریب یمن کی طرف سے آگ نکلے گا اور سارے لوگ کے پیچھے کر کر کے وہ انوں کو ارد محشر تک لے کے جائے گا کسی کو نہیں جلائے گا کوئی نہیں جلے گا اس سے لیکن لوگ اس سے خوف لوگ احساس ہو کہ اب میرے پیچھے کچھ نہیں بچے گا اس لیے آگ انوں کو دھکا دے گا کہاں ارد محشر تک اور یہ تفصیل آئے گا بھی یہ کیا دلیل کہ کے آگ نکلے گا وہ آخری رہے گا حضرت حضیفہ کے جو حدیث پیش کیا گیا اللہ کے رسول فرمت ہو آخر لکھ سب سے آخری میں نہ کے طرف سے نکلے گا تترا سخشرین لوگوں کو محشر کے طرف بھگائے گے اور یہ مسلم کے واد حدیث صحیح اسی طرح حضرت خزیفہ کے دوسرے حدیث ہے یہ کہاں آیا حدیث میں یمن سے اور یمن کے بارے میں آج تو روز سنتے ہوں گے لڑائیاں جو ہو رہی تو یمن میں ہو رہا اور یمن کے بارے پہلے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ شہر کہاں آج کل عدن کے نام سنے آپ لوگ نہیں عدن یہ کہا ہے یہ جنوبی امن پہ یہ تقریباً بحر عرب میں ایک سمندر ہے اسی میں وہ سمندری یعنی شہر ہے یہ آج کل تقریباً جو لڑائی میں سنا گئے کہ اس کو آزاد کیا گیا انہوں بدماشوں کے ہاتھ سے بہرحال یہ عدن ہے تو عدن سے یہ آگ شروع ہوگا کیا دلیل ہے یہ حضرت خدے کی جو دوسری بات مسلم میں ہے ونار جو کہ ادن سے ایک آگ نکلے گا کہ لوگوں کو رہے دھکا دے گی کہاں شام کی طرف ارد طرف یہ مسلم کی روایت ہے یہاں حدیث میں آیا یمن اور حدیث میں آتا ہے عدن اور ایک روایت میں آتا ہے ابن عمر کی حدیث ہے جو ترمیزی ہے نکلے گا اور اوم بحر حضر یا بحر حضرموت اور حضرموت موت آج کل یمن میں ہے یہ سمندر سے نہیں ہے لیکن اس سے قریب تو اس لیے یعنی یمن سے آگ نکلے گا اللہ کا رسوف اور مات قبل يوم تحشر الناس۔ تو اس لیے یہ آگ نکلے گا اور لیکن تو زیادہ تر کہاں سے ہے یمن سے لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ مشرق سے نکلے گا لوگ کو مغرب کی طرف لے جائے گا تو یہ حدیث حدیث ماتا حضرت انس کے حدیث ہے جو بخاری میں ہے اللہ رسول فنار اور تخصر اللہ المشرق المشرقر ایک آگ نکلے گا مشرق سے لوگوں کو دھکا دے گا اور کہاں لے جائے گی یہ آگ لوگوں کو مغرب کی طرف لے جائے گی اب یہ اختلاف ہوا مشرق یعنی بتایا گیا کہ حدیثوں میں کہاں سے ہوتا ایران اور اس کے بعد یا عراق اس کے بعد یہ سب مشرق ہے ایران ہے چائنا ہے انڈیا ہے پاکستان ہے یہ سب مشرق میں ہے اور لوگوں کو مغرب کی طرف لے جائے گا مغرب بتائے گا کہاں سے ہے ابھی ذکر کہ کر کے شام بلاد شام جو فلسطین ہے سیریا یہ مغرب ہے یہاں سے یورپ تک یہ سب مغرب ہے تو اللہ کے رسول قبط مشرق سے لوگوں کو مغرب تک لے جائے گی اور ایک حدیث میں ہے کہ یمن سے شام تک اور یمن کہاں ہے جنوب ہے مشرق نے جنوب یعنی جس کو ساؤت کہتے ہیں اور شام شمال ہے اس کے حساب سے شمال ہے یعنی نارتھ ہوتا ہے تو کیا حدیثوں میں کوئی کہے گا ٹکراؤ ہے کہیں گے نہیں ٹکراؤ نہیں حدیثوں میں عموماً جب اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ ٹکراؤ ہے اس کو ٹکراؤ نہیں کہیں گے جمع کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اصل نار اور آگ یمن سے شروع ہوگا اور پھر اس کے بعد اتنا پھیل جائے گا کہ مشرق تک پہنچ جائے گا اور مشرق والوں کو بھی دھکا دے گا کہ مغرب کی طرف یعنی وہ لوگ بھی فلسطین کی طرف جائیں مشرق والوں بیت المقدس یہ فلسطین جانا ہے یا بلاد شام جانا ہے سیریا اس بلاد شام میں جانا ہے یمن کے حساب سے جب جائیں گے تو نارف کی طرف چلیں گے شمال کی طرف اور جو انڈیا اور پاکستان اور یہ چائنا اور ایران والے ان لوگ جب جائیں گے بلاد شام لوگ کو بھی وہاں جمع ہونا تو وہ لوگ کو کون دھکا دے گا تو اس لیے کہتے ہیں علماء کہ یہ نار اور یہ آگ وہاں تک پہنچ جائے گا اور وہیں سے دھکا دے گی. وہ لوگ یہ نہیں کٹھے جمع ہونا پتہ نہیں بات سمجھ رہے کی نہیں یعنی سمجھے کہ یمن یہاں اور یہاں بلاد دی شام ہے اوپر. یہ کتاب کے اوپر حصہ ہے یہ شام ہے اور نیچے حصہ یمن ہے اور مشرق اس طرف ہے کتاب کے دہنے طرف تو اللہ کے رسول یمن سے, یعنی نیچے سے اوپر لوگ کو لے جائے گی تو یہ جو لوگ اس طرف ہے کون کو لے جائے گا تو اس لئے ایک آگ یہاں سے بھی اسی لیے ایک گئے پھر انہوں کو مشرق کی طرف مغرب کیونکہ ان لوگوں کے حساب سے مغرب ہے تو اس لیے ان لوگوں کو بھی بیت المقدس کی طرف دھکا یا بلاد شام لے جائے گے وہ بیت المقدس سے بلاد شام یہی جگہ ان کو حشر کیا جائے گا یہ حدیث میں آتا ہے کہ بلاد شام تک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ لوگ جب پوچھنے لگے اللہ کے رسول یہ جب آگ نکلے گا تو کیا حکم دیتے آپ کہاں جائیں ہم لوگ تو اللہ کے رسول نے اختیار کریے تم لوگ شام میں رہائش اختیار کرنا اور شام کی طرف چلے جاؤ یہ حدیث صحیح ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا ہے یہ ہوگا ایمان رکھو لیکن یہ جب آگ نکلے گا تو کس طرح لوگ بھاگیں گے اس میں الگ الگ حدیث لیکن اکثر لوگ کو پتہ چل جائے کہ اب قیامت آ گئی اور وہ لوگ جب جائیں گے ارد محشر تک اس وقت تقریباً اکثر لوگ کون ہوں گے اکثر لوگ کافر لوگ ہوں گے اکثر لوگ فاسق کافر اور حدیث ماتا کہ قیامت اٹھے گی کس پر اللہ شرار الخل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولیب قن شرار فموت ہوں اللہ کے رسول تم لوگ اچھے لوگ چلے جائیں گے اور بعد معش لوگ ہی جائیں گے اللہ کے رسول ایک حدیث میں فرماتے ہیں الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ نیک لوگ دنیا سے ایک کر کے اٹھ جائیں گے اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی حیثیت اللہ کے نزدیک جو یا کھجور کے کچرے جیسے ہوگی جن کے اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں ہوگی تو لوگ اس طرح ہوں گے یعنی اچھے لوگ چلے جائیں گے اور کچرے لوگ رہ جائیں گے قیامت ان لوگ پر اٹھے گی اور حدیث ملا کرنا قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پر لیکن یہ لوگ جب اٹھیں گے جب یہ نار آئے گا یہ آگ تو لوگ کس طرح بھاگیں گے ایک روایت میں آتا ہے جو بخاری میں ہے اگرچہ اس حدیث کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ارب محشر کی صورت ہے کہ لوگ قبروں سے نکلیں گے اور کچھ رواج لیکن اس حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ قبروں سے نہیں یہ لوگ بھاگیں گے یہ آگ سے اس لیے یہ رواج کے مطابق یہ ہوتا ہے اور اب حدیث بخاری مسلم حدیث بالکل صحیح ہے آتا ہے ثلاث طرائق کہ لوگ یہ آگ جب نکلے گا تو لوگ ارد شام کی طرف جانا ہے کیونکہ ارد شام ہی محشر کی جگہ ہے تو لوگ بھاگیں گے تین طریقے سے راغبین و راہبین بین ایک قسم کے لوگ کیا ہے راغبین اور راہبین یعنی یہ لوگ راغب رغبت ہے اور رحبت ہے یعنی خوف ہے اس سے لیکن ایک شوق ہے اور محبت کے ساتھ جائیں گے یعنی مومن لوگ بہت ہی اچھے لوگ ہوں گے وہ لوگ بہت ہی خوشی کے ساتھ جائیں گے اور یہ لوگ فرشتے ان لوگ کے ساتھ ہوں گے اور یہ لوگ عموماً سوار ہوں گے خود یعنی سوار ہو جائیں گے ایک طریقہ یہ ہے اور یہ متقی لوگ ہیں دوسرے قسم کے لوگ معشون جو لوگ سوار بھی ہوں گے اور چلیں گے بھی یہ مکون ہو گئے جو مومن مسلمان ہیں لیکن کمزور یا جو فس کو فجور کرتے ہیں اللہ کا رسول فرماتے ہیں جس حساب سے ان کے ایمان ہوگا اتنے ہی وہ لوگ سوار ہوں گے اور جتنا ان کے ایمان کمزور ہوگا اتنے ہی وہ نیچے ہوں گے اسے اللہ کا رسول فرماتے ہیں اسنانی اعلی بیر ایک اونٹ پہ دو لوگ اللہ بیر اور تین لوگ ایک اونٹ پہ تینوں نہیں بیٹھیں گے باری لگائیں گے ایک اونٹ پہ اگر دو لوگ ہیں تو زیادہ بیٹھیں گے کہ اگر تین ہو جائیں گے تو زیادہ بیٹھیں گے دو ہوں گے تو کیونکہ دو پہ ہیں اور لکھا تن اعلی بیر اور چار لوگ ایک اونٹ پہ معاشرت ان اعلی بیر اور ایک اونٹ پہ 10 لوگ بھی ہوں گے تو اسی لیے جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی یعنی اکیلے اور الگ ملے گا اور جتنا ایمان کمزور ہو وہ اتنا ہی شرکت ہوگی یہ مومنوں کا حال ہے لیکن تیسرے قسم کے لوگ جو کافر ہوں گے وہی شروبی تو ہوں شروقی تو ہوں نار یعنی جو باقی لوگ ہیں جو کافر ہیں نار یعنی آگ ان لوگ کو دھکا لے جائے گی مومن لوگ تو خوشی سے جائیں گے پیچھے ڈریں گے نہیں کہ آگ پیچھے لیکن کافر لوگ ڈریں گے کیونکہ نار ہی دھکا دیتا ہے تقیلوں میں آم ہے کریں یعنی وہ لوگ جائیں گے تو سفر تو دور ہے جہاز سے تھوڑی جائیں گے نہ کوئی سوار ہوگا پیدل جانا ہے اور وہ بھی سفر جتنا کفر اتنے ہی گرتے پڑتے جائیں گے یعنی بہت ہی مشکل سے جائیں گے آگ پیچھے رہے گا اور جلتے رہے گا ان کے پیچھے زمین سب کو جلاتے جائے گا اللہ کے رسول فرماتے جہاں یہ لوگ کلولا کریں گے وہیں آگ بھی کلولا کرے گا یعنی جہاں وہ لوگ رک جائیں گے آرام کرنے کے تو آگ اسی جگہ پہ رک جائے اللہ کے مسئلے ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ یہاں جلانے نہیں چاہتے یہاں انوں کو دھکا دینا چاہتے ہیں اور کیا ہے وہ عام بھائی صبح اور جہاں بھی گزارتے وہیں تک رہتے ہیں اور صبح بھی ان کے ساتھ کرتی ہے رات بھی ان کے ساتھ رہتی ہے بخار میں اس طرح دھکا دے گی اور ہاں جمع لوگ ہوں گے آ کے بیت الویہ بیت المقدس میں یا شام میں جمع ہوں گے اور وہ لوگ وہیں سے قیامت اٹھے گی کس طرح ہوگی یہ انشاءاللہ اگلے درس میں بات ہوگی لیکن یہاں ایک دو مسئلہ اور رہ گئے میں ذکر کرتا ہوں یہ ضروری ہے تو یہ ذکر کرتا ہوں اس کے بعد یہ یہ اختتام یہ ہے یعنی لوگ جب یہ وہاں تک جمع ہو جائیں گے کم لوگ رہ جائیں گے اس وقت زیادہ لوگ نہیں ہیں کیونکہ جو باقی رہیں گے وہی لوگ جائیں گے اور میرے جو تس, میرے جو سمجھ میں یہ ہے کہ اسی میں جب لوگ جمع ہوں گے تو حضرت اسنافیر پھونکیں گے تو سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے اسی میں پھونکیں گے تو لوگ ہلاک ہوں گے پھر جب پھونکیں گے تو سارے لوگ اٹھیں گے جو پہلے مر چکے ہیں وہ اپنی جگہ سے اور جو لوگ ارد مشرق وہیں سے جائیں گے کوئی نئی زمین پہ جانا ہے کیا لگ یہ انشاءاللہ اگلے دروس میں ارد مشرق کے متعلق بات کریں گے اب لوگ کس سے حشر کیے جائیں گے کیسے قبروں سے اٹھیں گے کتنا بار پھونکا جائے گا اب یہ نشانات ختم ہو گئی تقریباً اب وہ عالم علوی کے بارے میں بات کریں گے پہلے قبر کے اور موت کے بارے میں قبر اور موت کے بارے میں اور اس کے بعد کس طرح لوگ حشر ہوں گے انشاءاللہ اگلے دروس میں لیکن ایک بات یہاں جو اہم میں ذکر کرنا چاہتا ہوں خراب المدینہ و مکہ اللہ سبحانہ تعلی جب قیامت ہونے لگے گی تو قیامت اللہ سبحانہ تعلیٰ بتائے گیا کہ ایمان مکہ مدینہ تک لوٹ آئے گا دجال کے زمانے میں لیکن اس کے بعد قیامت کے وقت قیامت کے بعد دونوں بھی ختم ہو جائیں گے مکہ اور مدینہ بھی بلکہ بری طریقے سے ختم ہوں گے اللہ سبحانہ تک کے مقدر ہے یعنی انسان اگر یہ سنتا ہے حدیث پڑھتا ہے ایک تکلیف ہوتا ہے دل میں تکلیف ہوتی ہے کس طرح اختتام ہوگا اللہ کے مقدر ہے اللہ تعالی یہ زمانے کے آخری میں یہی ہوگا کیا ہوگا مدینہ پہلے مکہ کے بارے میں بات کریں کہ مدینہ کے بارے میں پہلے مکے کے بارے میں مکے کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں استحلال البئی تلہرا محد القعبہ یعنی یہ نشانی ہونے سے پہلے یہ کعبہ شریف بھی جائے گا اور مکہ کے حرمت ختم ہو جائے گی اس کی بربادی کس طرح ہوگی سب سے پہلے جب یہ مکہ کی حرمت بے حرمتی ہوگی شروع کون کریں گے خود مسلمان لوگ ہی کریں گے پھر غیر مسلم لوگ آئیں گے تو یہ دلیل ہے کہ جب مسلمان خود ایک چیز کی اہمیت نہیں دیتے ہیں تو اس کے بعد دشمن آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم کرتے ہیں تو مومن لوگ ہی کریں گے شروع میں کیا دلیل ہے یہ حدیث صحیح ہے حضرت سعید ابن سلمان کان سمے تو ابا حرائر ابو حرائر رضی اللہ کی روایت ہے کہ سنی ہے اللہ کے رسول فرماتے ایک آدمی نے ایک سالے کے لیے بیعت کیا جائے گا اور امید ہے کہ مہدی اور مہدی کے پھر وہ لائی تہلو پھر اللہ, اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ اے بیت یعنی کعبہ کو اور مسجد حرام کے بے حرمتی سب سے پہلے کون کرے گا اہل یعنی مکہ والے اور جو مسلمان اس وقت کمزور ہوں وہی لوگ کریں گے کس طرح ہو سکتا ہے یہ مسجد کے کوئی احترام نہیں جیسے فارمکہ کیے اس میں بت رکھتے تھے اس میں اپنے مذاق اڑاتے تھے تالی بجاتے تھے ننگے گھومتے تھے اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان اتنا بھی دعات کریں گے کہ اس کی بے حرمتی کریں گے اس کے ساتھ آج کل یہی ہوتا مسلمانوں عزت کے نام سے حرمتی الٹا کرتے ہیں پھر اللہ ترسل پرمات جب اس کو حلال کر دیں گے نہیں بے کر دیں گے فلاوس الحال قتل عرب تو اس کے عرب لوگ کے بربادی مسلمانوں کے بربادی کے بارے میں کوئی نہ پوچھے یعنی برباد ہو جائیں گے اور بتایا گا کہ دجال کے بعد حضرت عیسیٰ رہیں گے حضرت عیسیٰ کے بعد روح اچھی ہوا آئے گی تو مسلمان تقریباً ختم ہو جائیں گے چند لوگ رہ جائیں گے یہی لوگ مکہ اور مقدین میں تو یہ اللہ کا رسول تو یہ لوگ برباد ہو جائیں گے ثم عطل حبشہ پھر حبشہ والے آئیں گے حبشہ کس کو کہتے حبشہ سومال اور اثیوپیہ کے کہتے ہیں آج سن عموماً اثیوپیہ والے ہیں جو جھومتے ہیں اثیوپیہ والے عدیسہ بابا اور کوسی کوسی کوس شہر پتہ ہے یہ حبشہ ہے حبشا یہ اس میں نجاشی آیا اور حضرت بلال تھے لیکن اس سے پہلے اب رہا آئے اب رہا آئے مکہ کعبہ کو توڑنے کے لئے تو یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر حبشہ کے لوگ آئیں گے اس کو اس طرح برباد کریں گے کہ اس کے بعد کوئی نہیں بنا پائے گا اس کو وہ ملدین اس تخریجو نہ اور وہی لوگ جو اس کے کنز یعنی کعبے کے جتنا اس کے اندر مرفون کنز ہے کیونکہ مسلمان اس وقت ضرور پیسہ دیتے ہیں کچھ قربت دیتے ہیں کچھ بھی اس کے نیچے رکھیں گے ہو سکتا ہے موجود ہے تو وہی لوگ نکال کے لے جائیں گے اور دوسری حدیث من اللہ کے رسول ہیں اور مزید تفصیل اللہ کے رسول ذکر کرتے ہیں یہ حدیث جو ذکر کیا گیا ہے یہ حدیث اشاء اللہ صحیح ہے حدیث کے رسول فرماتے ہیں کس طرح برباد کیا جائے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں یو خرب البت قطع کو کون برباد کرے گا اصل عربی میں ساق کس کو کہتے ہیں ساق پنڈلی کو کہتے ہیں ساق یعنی پنڈلی جو یہ ہوتا ہے گھٹنے کے نیچے اس کو ساق کہتے ہیں تو سوئی کا اس کو تصغیر کیا گیا ہے اس کے مطلب اس کے پنڈلی چھوٹی ہوگی اور یعنی دو پنڈلی والے یعنی اس کے مطلب دونوں ٹیڑھے ہوں گے اور چھوٹے والے یعنی اللہ کا رسول مذمت اس کے شکل بہت ہی خراب ہوگی تو اللہ کا رسول فرماتے ہیں وہی آ کے خراب کر دے گا دو چھوٹی کنڈلیوں والا حبشی کعبہ شریف کو یعنی برباد کر دے گا بخاری کے رواج اور اللہ کا رسول فرماتے ہیں اس سے پہلے حج ختم ہو جائے گا لا تقلوم حج خود لا حج جلبعیت اللہ کا رسول قیامت نہیں ہوگی یہاں تک کہ کوئی حج کے لیے کوئی نہیں آئے گا اتنا لوگ برباد ہو جائیں گے اور مکہ کو کوئی اہمیت نہیں ہوگی کہ کوئی حج کے لیے نہیں آئے گا اور لوگ بلکہ مسلمان اس کو توہین کریں گے شروع میں جو لوگ مسلمان کے نام سے ہوں گے اور مکے والے پھر حبشہ والے آئیں گے اس کو توڑنے کے لیے اللہ کے رسول اس آدمی جو توڑنے والا جو لیڈر ہوگا جو خبیص ہوگا اللہ کے رسول سوا ذکر کرتے ہیں اسلح اسیلع اسیلع یعنی جو گنجا ہوتا ہے ان گنجا آدمی افید افید کہ مطلب یہ جو بتایا گیا کہ اس کی جو تقریبا پاؤں اور ٹیڑھا رہتا ہے یعنی سیدھا نہیں ایسا کہ ٹیڑھا کچھ ہوتا ہے جیسے درجال کے ساتھ ذکر کیا گیا ہاتھ ہی وہاڑی سے اور کچھ بھی یہ کعبہ کو توڑے گا اور ایک رواج میں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کیا ان کے مجھے ایسے لگ رہا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں اللہ کو اللہ کے رسول اس وقت اس کی شکل تقریبا منظر دکھایا گیا ہے اللہ کے رسول اسود کالا ہوگا حج اب حج بتا کہ یہ पांव دونوں پنڈلی اٹیڑ ہوں گے یعنی قدوا حجرا حجرا کعبے کو ایک ایک اینٹا اس کو الگ الگ کرے گا یہ کعبہ کو اس کے اختتام اس طرح ہوگا حضرت کعبہ کو کس نے بنائی فرشتوں نے اس کو بنیاد رکھی اور حضرت ابراہیم نے اونچا کی ہے لیکن وہ آکے ایک کالا اور اس طرح آدمی ا کے اس کو توڑ دے گا اور اس کے لاؤ اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خراب ہو گئے اور یہ کعبہ اس طرح ختم تو یہ مکہ کی بربادی یہی کیونکہ مکہ آج کل تو کافی ترقی ہوا لیکن قیامت سے پہلے مدینہ اور مکہ اور پوری دنیا کے حال ویسے ہو گئے جس طرح پہلے تھا چند گھر اور چند مکان کچے مکان یہ اس طرح رہے تو یہ مکہ اس طرح برباد ہو گئے اور مدینہ کی بربادی کس طرح ابری پہلے کون سے برباد ہو گئی اللہ کو پتا ہے لیکن علماء عموماً یہ کہتے ہیں کہ دونوں آخر الزمان ان یعنی یا حضرت عیسی کے وفات کے بعد ہی یہ تقریباً ہوگا اور یہ زیادہ امید اور مدینے کے حال کس طرح ہوگا اگر آپ لوگ کو یاد ہے تو بتائے گا کہ دجال میں کہ جب دجال آئے گا تو مکہ مدینہ نہیں گھس پائے گا تو اس وقت مکہ مدینہ عزت میں ہوں گے اس لیے شیطان نہیں آ پائے گا ہر دروازے پہ فرشتے دو فرشتے ہوں گے جو تلوار لے کے کھڑے ہوں گے لیکن جب مدینہ آئیں گے بتایا گیا کہ دجال احد کے پیچھے کہاں آ کے کھڑا ہوگا اور پاؤں سے مارے گا تو زلزلہ کے شکل میں زمین ہل جائے گی تو مکے کے جتنا کافر لوگ جس کے دل میں نفاق ہے وہ لوگ خوف سے نکل آئیں گے دجال کے پاس تو کون لوگ رہ جائیں گے مومن لوگ شریف رہیں گے یہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمفی المفل مدینہ کما ربت الحدید اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس طرح لوہے لوہے آگ سے بھٹی یہ لوہا اور سونا چاندی بھٹی سے اس کو صاف کیا جاتا ہے اسی طرح اللہ سہادن مدینے کو صاف کریں گے یعنی کوئی منافق نہیں رہے گا تو اس وقت عزت ہے لیکن حضرت عیسیٰ کے وفات کے بعد اور جب وہ اچھی آئے گی ہوا آئے گی تو مدینے والے بھی چلے جائیں گے تو چند لوگ رہ جائیں گے اور اکثر لوگ مر جائیں گے تو بعد میں کیا رہے گا مکے میں خیر بہت رہے گا لیکن کوئی اس سے پائدے نہیں اٹھا پائے گا نہ کوئی مدینے میں رہے گا اس کے منظر اللہ کے رسول فرماتے ہیں بتایا کہ پہلے عزت کے مرحلہ ہے لیکن حضرت عیسی کے بعد دھیرے دھیرے مدینہ بھی برباد ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ فرماتے ہیں یمن فتح ہوگا اور وہاں سے کچھ لوگ سواری کے جانور لائیں گے اور اپنے و عیال نیز جو, جو جوان کی بات مان لیں گے انہیں بٹھا کر اپنے ساتھ یمن لے جائیں گے اللہ کے رسول قصہ بتاتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینے میں رہنا ان کے لیے بہتر ہوتا یعنی کچھ لوگ یمن کی یمن سے مدینہ کی طرف نکل جائیں گے پھر اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ عموماً مدینے کو چھوڑ دیں گے اور اگر وہ لوگ صبر کرتے تو مدینہ ان کے لیے بہتر ہوتا لیکن یہ دلیل ہے کہ لوگ مدینے سے نکل جائیں گے اور ان لوگ کوئی نہیں بھی رہے گا صرف جانور اور درندے ہوں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تترکون المدینہ کہ تم لوگ مدینہ منورہ کو خیر اور بھلائی پر چھوڑ جاؤ گے یہ یعنی منظر انسان سوچتا ہے تو کھلتی بات ہے لیکن اللہ کی حکمت ہے مقدر ہے اللہ کے ایک نظام ہے اللہ جو بناتے بہتر ہی کرتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم لوگ مدینہ منورہ کو خیر اور بھلائی پر چھوڑ جاؤ گے پھر وہاں وحشی جانور درندے اور چرندے بسنے لگیں گے قبیلے پھر یعنی اس طرح کوئی نہیں رہے گا آخر لوگ کون مدینے سے نکلیں گے یہی حالت اسی لوگ پر قیامت اٹھے گی کیا ہے قبیلہ مزین کے دو چرواہے مدینہ اپنی بکریاں لینے آئیں گے ارے لوگ نکل جائیں گے لیکن اپنے بکرے لینے کے لئے مدینہ دوبارہ آئیں گے تو وہاں سب کے سب و جانور ہی پائیں گے چنانچہ واپس پلٹ جائیں گے جب سنیت الوداع کی گھاٹی میں پہنچیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے امو کے بل پڑیں گے وہ لوگ جیسے مدینے سے نکلیں گے تو وہی گر پڑیں گے اور مر جائیں گے تو علماء یہ ہی کہتے ہیں کہ مطلب کیوں گریں گے اس کا مطلب یہ کہ وہی قیامت اٹھے گی جب وہ لوگ نکلیں گے سارے لوگ تو شام کی طرف چلے جائیں گے اور یہ لوگ بھی ہو سکتا ہے شام جانے سے پہلے وہی مریں گے پھر وہ لوگ دھیرے دھیرے شام کے طرف آخری یعنی خطام یہ ہوگا کہ مکہ بھی کعبہ بھی ٹوٹ جائے گا اور مدینے بھی ختم ہو جائے گی میرے اللہ رسول ایک حدیث میں آتا ہے اگرچہ کچھ علماء اس کو تصیف کرتے ہیں کچھ علماء اس کو تصحیح کرتے ہیں بہت ہی یعنی اللہ کا رسول اس طرح بتاتے کہ کس طرح مدینہ کا حال ہوگی نہ ہوگا اللہ کا رسول فرماتے ہیں لتر تحسنی کانت کہ تم لوگ مدینوں کو اچھی حالت پہ چھوڑو گے سب سے اچھی حالت پہ چھوڑ پھر بھی چھوڑ دو گے تم لوگ کسی بہانے سے چھوڑیں گے لوگ کے کتا یا کوئی جانور بھیڑیا کچھ بھی وہ داخل ہوں گے فیغزی اعلیٰ فیغز اللہ المسجد یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے مسجد میں داخل ہوگا اور اس کے کسی کھمبوں میں آ کے پیشاب بھی کرے گا او وہ یا اللہ کے رسول کے ممبر پہ آ کے پیشاب کرے گا پھر لوگ نے پوچھا اللہ کے رسول تو اس وقت جو پھل ہوگا کس کے لیے تو اللہ کے رسول چڑیے کے لیے جانور ہی کھائیں گے یعنی مدینہ بھی ختم ویران ہو جائے گا اور کوئی نہیں رہنے کے لیے کوئی کیونکہ مومن لوگ نہیں اور مومن لوگ ہی مکہ مدینے کے ہم یہ جانتے ہیں لیکن جب ایمان ختم ہو گئے تو اس لیے مکہ مدینہ انوں کے لیے لائق ہی نہیں ہے وہ خود نکل جائیں گے اور اسی حالت پہ قیامت ہوگی اور اس طرح لوگ قیامت کفر کا اکثر لوگ جو ہوں گے اس وقت کافر لوگ ہوں گے بدین ہوں گے اور قیامت اسی حالت پہ اٹھے گی یہ حمد بات ہو چکی ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں دس گیارہ نشانیات ہیں نشانات ہیں ذکر کیا گیا ہے ابھی ارد محشر اور کس طرح حساب کتاب اور کس طرح قیامت ہوگی یہ بھی اس میں کم سے کم اس میں اگر آپ لوگ صبر کرو دس بارہ درس انشاءاللہ اس میں ہوگا اور یہ اسی کے ساتھ انشاءاللہ اختتام ہوگا اللہ سے دعا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ہم لوگ ایمان کی حالت میں ہم لوگ کو زندہ رکھے اور موبید و صلی اللہ علیہ محمد وصحب اجمعین